اللہ بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ابھی کچھ دنوں سے جو کرونا بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہے اور اب پاکستان میں بھی آ ہے تو اس بیماری کے وجہ سے کچھ مسائل اور ان کی شرعی حیثیت اور شرعی احکامات جو ہیں وہ زیر بحث ہیں اور ایک بہت ہی نازک مسئلہ وہ ہے حرم کے یا مسجد میں جانے میں کو عارضی طور پہ بند کرنا اور مسافیہ معانقا سے منع کرنا یا اسی قسم کی کوئی اور گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگانا ہے تو اس میں جہاں تک شری مسائل کا ذکر ہے تو اس کے لیے ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ میڈیکل کا مسئلہ ہے اور میڈیکل نے جو تحقیق بتانی ہے اور جو جواب دینا ہے کہ یہ بیماری کیا ہوتی ہے کیسے پھیلتی ہے اور اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے تو جو شریعت کا جو حکم ہے اس کا دار مدار میڈیکل کی تحقیق پر ہوگا ہر شعبے کے ماہر ہوتے ہیں جو اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں اور ہر شعبے کی میں کچھ نہ کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور یہ پیچیدگیوں کا سمجھنا ہر عام آدمی کے لیے ممکن ہے, نہیں ہوتا یہ جو مسئلہ ہے کہ کرونا جو ہے ایک شدید وبائی مرض ہے اور اس کی وجہ سے حرم میں جانے پہ پابندی لگائی گئی اور مسجد میں بھی عارضی پابندی لگائی اور وجہ یہ کہ اجتماع کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ بہت سے لیٹن پیشنٹ ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیریئر ہے اس میں اس کا جرسومہ موجود ہے وائرس موجود ہے جو اس سے دوسرے کو پھیل جائے گا ٹھیک ہے اور کئی بار ہوتا ہے کہ جب تک مرض كا كا بندے میں پتہ چلتا ہے وہ سینکڑوں کو متاثر کر چکا ہوتا ہے <تصفح> تو اس سے پہلے جو میں نے بیان کیا اس میں یہ بات ہو چکی ہے کہ آئسولیشن جو ہے وہ حدیث کی روح سے جائز ہے اور بعض اوقات ضرورى بھى ہے اور یہ مسجد اور حرم کی جب بات آتى ہے يا كسى بھى دینی شعار کی بات آتی ہے تو اسے بند کرنا اور اسے ایک بہت نازک مسئلہ ہے جس کو آپ کہیں ایک لال تار ہے یہ اور جو حضرات دین سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے اسے ہضم کرنا اور یہ مشکل ہونا بھی چاہیے کہ یہ دین سے محبت اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی عبادات میں اور دینی شاعر میں کوئی کوئی بھی بندہ کوئی ٹانگ اڑائے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ میڈیکل کا مسئلہ ہے اور شرعی حکم کا دار و میدار بھی میڈیکل کی تحقیق پر ہے اور یہ کوئی جذباتیت کا وقت نہیں ہے حالات کو سمجھنے کا وقت ہے اور اگر جذباتیت دکھائی گئی تو شروع میں تو سب لوگ جوش کے ساتھ ساتھ دیں گے لیکن جو بظاہر باقی ممالک میں حالات چل رہے ہیں تو اگر خدا نخواستہ ادھر بھی ویسے ہی حالات الٹے ہو گئے تو یہی عوام سارے کا سارے تمام علماء کرام سے اور دین سے بدزن ہو کے مزید دور بھی جا سکتے ہیں میز ہر جو بیماری ہے وہ وبا کی طرح یا متعدی نہیں ہوتی اور پرانے حالات کو بنیاد بنا کر موجودہ وبا کو اس پہ لگانا اور وہی حکم اس پہ لگا دینا کہ جیسے فلانی بیماری میں نہیں ہے تو اس میں بھی نہیں ہوگا تو یہ جو ہے یہ کوئی بصیرت نہیں ہے شرح صحیح بخاری کی شرح علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے تو علامہ ابن حجر السلام رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور کتاب میں انہوں نے کچھ واقعات ذکر کیے ہیں کہ جس میں کسی جگہ پہ تعاون ہوا تو وہ علماء کرام یا جو وہاں کے دیندار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں تھکوب اللہ تعالیٰ سے رونا چاہیے گڑ چاہیے تو وہاں پہ روزانہ چالیس بندے مرتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ تین دن کا روزہ رکھا اور سب پھر کٹھے ہوئے ایک گھنٹے تک کٹھے رہے خوب روئے گڑ گڑ دعائیں کی اور اس کے بعد واپس چلے گئے اور مہینہ بھی نہیں گزرا کہ وہ بیماری ایسی پھیلی کہ جو روزانہ چالیس اموات ہوتی تھیں وہ بڑھتے بڑھتے ہزار اور اس سے بھی بڑھ گئیں تو اس سے اگلی بار جب یہ بیماری دوبارہ آئی تو علماء کی بڑی جماعت نے کہا کہ بھئی نہیں بھئی اجتماع اور اجتماعی دعا نہ کرو کیونکہ اس میں خوف ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور اسی طرح جو فقہ کرام رحم اللہ تعالی نے جماعت کی نماز چھوڑنے کے لیے جن چیزوں کی اجازت دی ہے کہ فلاں وجہ سے جماعت کی نماز مسجد میں جماعت مسجد کی نماز چھوڑ سکتے ہیں ان میں سے ایک خوف ہے ایسا خوف کہ جس میں ظن غالب ہو کہ یہ ہو جائے گا یہ کام ہو جائے گا ایسا خوف ہو اور یہ خوف کسی علامت سے تجربے سے یا ماہر دیندار ڈاکٹر کے کہنے سے معلوم ہو اس وقت دنیا میں مختلف ممالک کے واقعات نے ڈاکٹرز کی اس بات پہ مہر ثبت کر دی ہے کہ کرونا جو ہے ایک متعدد انتہائی تکلیف دہ اور مہلک مرض ہے اور ہزاروں موتیں اس سے واقعہ واقع ہو چکی ہیں نیز اگر کہیں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے مساجد وغیرہ میں تو اس پہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ پابندی عارضی طور پہ لوگوں کو بچانے کے لیے لگائی جا رہی ہے صرف وہم نہیں ہے حالات ہیں اور حالات یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پابندی کی وجہ کسی کے ذہن کی گندگی یا دین سے دشمنی نہیں ہے تو ابھی تک تو جو تھا اس میں علماء کرام کی طرف سے یہ فتوہ آ رہے تھے کہ ماسک وغیرہ اور دیگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ لوگ مسجد جائیں اور فرض نماز ادا کر کے فورن واپس آ جائیں وزو وغیرہ بھی گھر کریں سنتے بھی گھر میں پڑیں اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیماری ایک خاص گروپ کے لوگوں کی طرف سے پھیلنے کی اطلاعات مل رہی ہیں اور بعض شرپسند عناصر جان بوجھ کر بھی عوام میں بیماری پھیلانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے لیے مساجد جو ہیں ایک بہترین جگہ ہے نہ صرف لوگ بیمار ہوں گے بلکہ مساجر کا نام بھی بدنام ہوگا ایک چیز سے دوشکار ہو جائیں گے ورنہ سب سے آسان سورج یہ ہے کہ جو بوڑھے بچے بیمار اور مرض کی علامت والے ہیں وہ خود کو گھر میں رکھیں جس کو شک کہنا کہ مجھے یہ مرض ہے وہ خود گھر میں بیٹھا رہے تندرست لوگ آرام سے ماسک لگا کے مساجر میں فرض پڑ کے گھر چلے جائیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی جو عوام ہے نا وہ اس قسم کی پابندی کو خاطر میں نہیں لاتی <coughs> ابھی میرے نظر سے ایک پوسٹ گزری کہ جی پیمز ہسپتال میں دو کرونا مریض کے وائرس تھے کنفرم کرونا تھا ان کو یک جی دم وہ وہاں سے غائب ہو گئے اب ہسپتال والے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں جی وہ مریض کے گئے مریض کدھر گئے تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گئے پوچھا کہاں گئے کہ جی نماز و جمعہ ادا کرنے مسجد گئے تھے اب وہاں پہ یہ جو کنفرم مریض تھے انہوں نے کتنے لوگوں کو انفیکٹ کیا ہوگا لیکن انہوں نے کوئی اس کا خیال نہیں کیا اسی طرح ایک بندہ باہر سے آیا اور ایئر پہ اس کا ٹیسٹ کیا اور ٹیسٹ اس کا پازیٹیو آ اس نے کیا کیا رشوت دی اور ایئرپورٹ سے نکل گیا گھر آ گیا اگلے کئی تین چار دن کئی لوگوں سے ملتا رہا اب یہ حال ہے کہ اس کی پوری فیملی جو ہے وہ سب کو کرونا ہے اب جو ان کو موت کے منہ میں بھی لے جا سکتی ہے تو یہ حالات ہیں اب اس قوم یہ سمجھتی نہیں ہے قوم اور یہ احتیاطوں کو اور ان چیزوں کو لفٹ نہیں کراتی ہماری قوم تو ان حالات کا تقاضا یہی ہے کہ پابندی ہی لگائی جائے اگر ایک بھی بندہ لیٹینٹ انفیکشن والا آ گیا مسجد میں یا واقعتاً کوئی شرف پھیلانے کی غرض مسجد میں آ گیا تو پورے کا پورا محلہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا اور کئی لوگوں کی تکلیف دہ موت کا سبب بنے گا تو ابھی تک تو جب تک تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو یہ تھا کہ میری طرف سے یہ تھا کہ جس شہر میں کرونا کا ایک پیشنٹ بھی کنفرم ہو جائے تو وہ لوگ مندرجہ ذیل جو ابھی میں تین چار باتیں بتانے لگا ہوں نماز اور مسجد کے بارے میں اس پہ عمل کریں گے لیکن اب کے گورنمنٹ کا آرڈر آ گیا ہے اور اس میں بین کر دیا گیا ہے تمام اجتماع اور مساجر وغیرہ کو بھی کہ مساجر میں اجتماع نہیں کریں گے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا پولیس وغیرہ کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو آپ نے روکنا ہے اور وہ باہر نہ پھریں اور ادھر ادھر نہ جائیں اور اس میں مسجد بھی داخل ہے پھر تو اب کیونکہ گورنمنٹ کا آرڈر آ گیا ہے تو اس لیے اب وہ ایک شہر میں کرونا کی تصدیق ہونا یہ شرط بھی اب ضروری نہیں رہی کیونکہ گورنمنٹ نے آرڈر نکال دیا ہے اور یہ ایک قسم کا قضائے قاضی کے حکم میں ہے تو اب اس میں کیا صورت اختیار کی جائے کہ مساجد جو ہے ان کا تقدس بھی برقرار رہے وہاں پہ جماعت بھی ہوتی رہے لوگ بھی انفرادی کے بجائے با جماعت نماز پڑھتے رہیں اور حکومت کی ہدایات پہ عمل بھی ہوتا رہے تو ان چاروں باتوں کے لیے یہ مندرجہ ذیل تین صورتیں میں عرض کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ جو امام صاحب ہوتے ہیں مسجد کے اور مؤذن صاحب ہوتے ہیں ان کو مسجد میں ہی رہائش دی گئی ہوتی ہے مسجد کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دو کواٹر ہوتے ہیں ایک امام صاحب کو ایک موضون صاحب کو دے دیتے ہیں تو جہاں پہ تو امام صاحب اور موزن صاحب خود موجود ہیں تو یہ مقررہ وقت کیونکہ یہ اندر ہی ہے نا ایک ہی چار دیواری ہے مسجد کی اسی میں یہ دونوں رہتے ہیں تو یہ مقررہ وقت پہ اذان بھی دیں اور ماسک وغیرہ کے ساتھ دونوں بندے مل کے جماعت کروا لیں دو بندوں جماعت کروا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ محلہ کی مسجد میں جماعت جاری رہے گی ٹھیک ہے اور اگر ان کے گھر میں کوئی اور بالغ مرد ہے یا کوئی اور بچے ہیں یا اس طرح کوئی ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی ایک ہی گھر کے ہیں تو ان میں ان کو تو آپس میں ملنے میں پابندی نہیں ہے تو یہ تو ہو گیا کہ مسجد کیسے آباد رہے گی اس میں اذان بھی ہوگی اقامت بھی ہوگی امامت بھی ہوگی باقاعدہ با جماعت نماز ہوگی امام صاحب اور موذن جو ہیں وہ مل کر وہاں پہ نماز ادا کر لیں جب تک کہ پابندی ہے یا جب تک بیماری ہے دوسری بات جب مسجد میں جماعت ہو جائے مثلا اگر ڈیڑھ بجے نماز ہوتی ہے مسجد میں تو وہ ڈیڑھ بجے ہوگی تو دس منٹ میں ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے ایک چالیس پہ یا پونے دو بجے ٹھیک ہے تو مسجد کے جو کے جماعت کے وقت کے بعد محلہ کے باقی لوگ ماسک وغیرہ لگا کے اپنے گھر میں یا جہاں پہ وہ ہیں اسی مقام پہ دو دو کر کے اذان اور اقامت اور جماعت کروا اپنی نماز کی دو دو بندے مل کے جماعت کروا لیں اور اگر ایک ہی گھر کے زیادہ بندے ہیں اور وہ آپس میں تو ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں ان کو ملنے پہ بھی قانونی شرعی اخلاقی طبی پابندی نہیں ہے تو یہ کہ گھر کے افراد دو سے زیادہ ہوں تو وہ بھی جماعت کرا سکتے ہیں اور اگر گھر میں خواتین ہوں تو مرد اپنی محرم خواتین کو بطور مقتدی کھڑا کر کے ان کی امامت کروا کے جماعت کروا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو عام نمازیں جو پانچ نمازیں دن میں ہیں اس میں مسجد کی آبادی بھی ہو گئی اور گورنمنٹ کا حکم بھی مان لیا گیا اور لوگوں نے بھی بعد جماعت نماز پڑھ لی اور اکٹھے بھی نہیں ہوئے ایک جگہ اور ماسک وغیرہ لگا کے احتیاط کے ساتھ انہوں نے یہ کام کر لیا اور اس میں جو ہے تین فٹ تک کا فاصلہ آپس میں رکھ سکتے ہیں اور مناسب فاصلہ ہے اس سے نماز ان کی ادا ہو جائے گی اب بات آتی ہے جمعہ کی نماز کے لیے یہ ایک مسئلہ ہے کہ امام کے علاوہ جمعہ کی نماز کے لیے کم از کم تین مقتدی ہونا ضروری ہے تو مسجد میں تو امام اور موزن صاحب ہیں اور اگر ان کے گھر کے بالغ افراد سے تعداد پوری ہو جائے تو ٹھیک ورنہ امام صاحب محلہ میں محلے داروں کے نمبر ہونے چاہیے ان کے پاس بلکہ ہوتے ہی ہیں تو کسی بھی محلے دار ایک یا دو جتنے بندے ضرورت ہے چار کی تعداد پوری کرنی ہے امام صاحب سمیت چار بندے ٹھیک ہے تو کوئی بھی ایک یا دو بندے اگر ضرورت ہے جو صحت مند ہوں فون پہ ان سے رابطہ کر لیں صحت مند ہوں ان کو بلوا لیں چار بندے پورے ہو گئے نماز جمعہ پڑھوا دیں اذان دیں خطبہ ارشاد فرمائیں اور جماعت کروا دیں اور جب مسجد میں جمعے کی جماعت ہو جائے تو باقی لوگ بھی اپنے اپنے گھر اور اپنے اپنے مقام پر چار چار کی تعداد میں خطبہ کے ساتھ جمعہ قائم کر لیں اور یہ عربی کا خطبہ کوئی اتنا لمبا ضروری نہیں ہے اس میں دو تین چیزیں اللہ کی ہمد و سنا ہونی چاہیے درو شریف ہونی چاہیے تقوے پہ متعلق کوئی یا نصیحت پہ آیت ہونی چاہیے کچھ ایک دو مزید آیتیں اگر یاد ہوں وہ پڑھ لیں ٹھیک ہے فاتحہ پڑھ دے کلو اللہ پڑھ دے اور ساتھ دروش بھی پڑھ دے کوئی ایک دو آئے تھے تک ہوئے اور نصیحت والی پڑھ دے ٹھیک ہے تیسویں بارہ میں بہت ساری ایسی آتے تو وہ پڑھ دیا تو بس خطبہ پورا ہو گیا اس کے بعد جماعت کرا لیں تو یہ گھروں میں بھی چار چار کر کے کر سکتے ہیں اور اگر ایک دو گھر ساتھ والے مل کے بھی یہ کر سکتے ہیں کوئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں اگر وہ صحت مند ہیں آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر کسی بھی طرح یہ ممکن نہ ہو چار بندوں کا اکٹھا ہونا تو پھر توبہ استغفار کے ساتھ نماز ظہر دو دو کر کے جماعت کروائی جا سکتی ہے اور توبہ با استفار اس لیے کہ جمعہ نہیں پڑھا گیا تو یہ وہ صورت ہے کہ جس میں نماز بھی مسجد میں ہو رہی ہے باجماعت اور اہل محلہ بھی اپنی نماز باجمعات ادا کر رہے ہیں اور جمعہ کا مسئلہ بھی اس میں حل ہو گیا ہے اور گورنمنٹ کو بھی اس پہ کوئی پابندی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ان سب کے ساتھ ان سب کے ساتھ رجوع اللہ توبہ استغفار مسنون امال اور دعاؤں کا جو اہتمام ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو اب تو جن علاقوں میں تو کرفیو لگ گیا ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے نوٹس آ گیا ہے اور لاک ڈاؤن ہو گیا ہے وہاں پر تو اگر وائرس یقینی نہ بھی ہو تو گورنمنٹ کے آڈر کی وجہ سے اس ان تین باتوں پہ مسجد اور گھر کی نماز اور جمعہ کی نماز کی جو جو ابھی تین صورتیں بتائی ہیں ان پہ عمل کرنا سب کے لیے جائز ہے اور جن علاقوں میں گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کرفیو نہیں لگا یا لاک ڈاؤن نہیں ہوا تو وہاں پہ یہ ہے کہ جس شہر میں کرونا وائرس یقینی پہنچ جائے یعنی کم از کم ایک مریض ٹیسٹ کے ذریعے کنفرم ہو جائے تو اس جگہ پہ تو یہ جائز ہے اور جہاں پہ کوئی بھی اب مریض نہ پایا جائے ایک بھی مریض کنفرم نہیں ہے تو وہ جو ہے وہم کی وجہ سے جماعت اور جمعہ کو ترک نہ کریں اسی طرح جہاں تک ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی بات ہے تو ایک تو وہ ہے کہ نمازوں کے فوراً بعد لوگ ایک دوسرے سلام کرتے ہیں گلے ملتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں یہ تو شریعت کی تعلیمات ہی نہیں ہیں یہ تو ویسے ہی ترک کر دینا چاہیے نماز کے فوراً بعد اور عید کی نماز کے بعد جو ہاتھ ملاتے ہیں گلے ملتے ہیں یہ تو بدت ہے یہ بھی جائز نہیں ہے ٹھیک ہے عام حالات میں لوگ زیادہ تر صرف ہاتھ ہی ملاتے ہیں گلے کم ملتے ہیں تو ہاتھ ملانا جو ہے یہ سلام کرنے کے تابع ہے تو فی الحال عارضی طور پہ بیماری کا کیونکہ پھیلنے کا خطرہ ہے تو عارضی طور پہ اگر پابندی لگ جائے اور جسے الفاظ کہہ دیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وہ جواب کے دے دے وعلیکم السلام و اللہ تو اصل تو سلام ہے وہ تو ادا ہو گیا ٹھیک ہے اور اس میں ہاتھ نہ ملائیں اور زیادہ ہی اگر کسی کو ہاتھ کھڑا کر لے یا ہاتھ کا اشارہ کر دے تو یہ بھی ہاتھ کا جو اشارہ ہے یہ بھی مسافیہ کے قائم مقام ہوگا ٹھیک ہے تو معانقا بھی نہیں کرنا چاہیے گلے نہیں ملنا چاہیے اور ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہیے جتنی دیر اس وبائی بیمارے کے ملنے کا اندیشہ ہے اور یہ تمام بیماریاں عارضی ہیں اور یہ پابندیاں بھی عارضی ہیں اور اس میں شرح طور پہ ان پابندیوں پہ کوئی کباحت نہیں ہے کیونکہ لوگوں میں بیماری پھیلنے کا اور ان کی تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے <coughs> اسی طرح ایک سوال آتا ہے کہ یہ کرونا کے سلسلے میں حکومت اور ڈاکٹروں نے جو بھی بات وہ کہتے ہیں اس کو ماننے کا کیا شرعی حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت نے طبی ماہرین کی مشاورت سے اس بیماری سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو بھی لایا عمل بنایا ہو تو سب پر لازم ہے کہ اس پر سختی سے عمل پیرا ہوں کیوں کیونکہ اس میں صرف ان کی اپنی اور ان کی فیملی کی نہیں بلکہ سب لوگوں کی سب ان سے ملنے جلنے والے آس پاس دائیں بائیں محلے والے شہر والے سب کی حفاظت ہے اور اگر کوئی ان تدابیر کو اختیار نہیں کرتا اور اس سے بیماری پھیلتی ہے تو عام لوگوں کو شدید تکلیف میں مبتلا کرنے کا یہ سبب بنے گا جو کہ قبیرہ گناہ ہے تو کوئی بھی ایسی حرکت جس سے عام لوگ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں یہ شریعت حرام اور ناجائز ہے اور ویسے گورمنٹ کو چاہیے کہ متاثرہ جو افراد ہیں ان کو سخت پہرے میں اور اچھی سہولیات کے ساتھ بالکل الگ رکھے تاکہ عام لوگ اس بیماری سے محفوظ رہیں اور باقی جو گورنمنٹ نے فی الحال جو اعلان لگایا ہے اور جو لاک ڈاؤن کیا ہے اور جو عارضی پابندی لگائی ہے وہ اس بیماری کی وجہ سے ہے کسی اور وجہ سے نہیں ہے اور اس میں ڈر اور خوف ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی اور شدید ترین تکلیف ہے اور بطور ڈاکٹر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو عام اس کو عام بیماری خیال نہ کیا جائے اور اس کو اتنا لائٹ نہ لیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار جاری رکھیں یہ کوئی عام معمولی بیماری نہیں ہے اور یہ بہت جان لیوا بیماری ہے اور بہت تکلیف دہ بیماری ہے تو اس پہ جو بھی طبی ماہرین نے احتیاطی تدابیر بنائی بتائی ہیں ان پہ عمل کریں اور اس باپ کو بھی اختیار کریں دعا بھی کریں اور اگر اس کو اور احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کرتے تو پھر توکل نہیں ہے توکل کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس باب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا جائے لہٰذا جو بھی گورنمنٹ اور طبی ماہرین کی طرف سے تدابیر اور احتیاطیں اور ہدایات ہیں ابھی تک کی جو ہدایات ہیں ان میں سے میرے خیال میں کوئی ایسی ہدایت نہیں ہے جو شری طور پہ جس پہ کوئی مسئلہ ہو اور ان ہدایات پہ عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس پہ عمل کا کہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور صدقے سے سب مسلمانوں کو اور ساری دنیا کو ہر قسم کی آفت بلا وبا فتنہ فساد سے محفوظ رکھے سب کو سچی توبہ کی توفیق تعاء فرمائیں اور کافروں کو بھی توبہ کر کے مسلمان ہونے کی توفیق طافرمائے مسلمانوں کو بھی توبہ کر کے مسلمان بننے کی توفیق طافرمائے اور امت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سننے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق طافرمائے سبحان اکلّم وبی حمدی کا شروع اللہ علیہ اللہ تأ تقروقہ بات ابو علق و صلی اللہ وبارک وسلم العبی کا رسول محمد علیہ وصحِ یازمعین و الحمد للہ رب العالمین